اما بعد شاء اللہ جیسا کہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا گیا ہے آج ان شاء عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ سلسلہ ان شاء جاری رہے گا ہر جمعے کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ ایک موضوع کے متعلق کچھ بات کی جائے گی اور سارے مسائل جو ذکر کیا جائے گا اس کے تعلق عقیدے سے ہیں عقیدے توحید سے ہے اور اسلامی عقیدہ صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت کے عقیدہ ہے وہی بیان کیا جائے گا پچھلے درس میں پچھلے درس میں یہ عقیدے کی اہمیت بیان, بیان کیا گیا ہے عقیدے کی اہمیت عقیدے کے معنی اور عقیدے کے مساجر اور جو غلط عقیدے آج کل جو مسلمانوں کے درمیان منتشر ہے اس کے اسباب بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے حلول یعنی اس کو ختم کرنے کا کی کیا طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے آج انشاءاللہ اللہ عقیدے کے ایک نیا موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے اور یہ بھی عقیدے کے ایک اہم موضوع ہے اور آج کے موضوع توحید کے بارے میں ہوگا آج کل ہم لوگ عموماً اکثر و بیشتر توحید کے نام سنتے ہیں توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے اور توحید اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو پیدا کی ہے توحید کے مطلب کیا ہے آج انشاءاللہ توحید کے معنی بتایا جائے گا اور اس کے اقسام اور یہ اقسام پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے وہ واضح کیا جائے گا توحید عموماً عربی لفظ ہے اور توحید کے مطلب واحد سے ہے اور واحد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں واحد کے مطلب ایک ہوتا ہے عربی میں تعداد اگر آپ گنیں گے تو واحد ایک کو کہتے ہیں اثنان دو کو کہتے ہیں تو واحد اللہ واحد اللہ سلفان الطع کے ایک نام ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے اللہ فرماتے وقال اللہ تب انما ہو الہ و واحد یعنی اللہ سف فرماتے کہ تم لوگ دو معبود دو الہ نہ بنائیے تم لوگ کے معبود تو ایک ہی واحد ہے تو توحید واحد سنیا گیا ہے اور واحد کے مطلب توحید کے مطلب کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کو واحد ماننے کوئی کہے گے تو بہت آسان مسئلہ ہے سہر ایک سمجھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے لیکن یہ صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس, اس کے اس اقسام بھی بیان کیا جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ کچھ مسائل کو تو جانتے ہیں اور کچھ مسائل پر ایمان لاتے ہیں لیکن کچھ اور مسائل پہ کیونکہ ان لوگ کے پاس علم نہیں ہے تو اسی لیے اس میں وہ لوگ غلطی کرتے رہتے ہیں تو توحید عموماً واحد سے ہے اور واحد ایک کو کہتے ہیں اس یعنی فقہ علما عقیدے کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت پر اللہ سبحانہ و تعالی کی علیت پر اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اسما و صفاۃ پر ایمان لائے یعنی یہ مانے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک واحد ہے کس چیز میں تین چیزوں میں واحد فی ربوبیت کہ ربوبیت میں اللہ ایک ہے اور ربوبیت کے مطلب ابھی بیان کیا جائے گا واحد فی علوحیت اور اللہ علوحیت میں بھی واحد ہے اور اسماء و صفات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے اس کے مطلب کیا ہوتا ہے یہ ابھی انشاءاللہ شاء کے ساتھ بیان کیا جائے گا دیکھیے یہ تینوں پر ایمان لانا یہی ضروری ہے اگر کوئی انسان یہ تینوں پر ایمان لاتا ہے تو سمجھو وہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین کر رہا ہے کیونکہ جیسا کہ کی پچھلے درس میں بتایا گیا کہ عقیدہ جو عقیدے کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ ارکان ایمان پر ایمان لائیں ارکان ایمان چھ ہے ایمان کے ارکان چھ ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ ایمان کے ارکان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ رسولوں پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور آخری تقدیر پر ایمان لاؤ تو یہ چھ چیزوں پر ایمان لانا یہی عقیدے کے اصل موضوع ہے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور انشاءاللہ یہ مزید تفصیل کے ساتھ کسی خاص درس میں بیان کیا جائے گا لیکن سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ ہو وہ پر یہ تینوں توحید کو مانیں اور یہ تینوں توحید صحیح طریقے سے ہم لوگ کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کے کی اقسام کیا ہے اور یہ تینوں توحید کے اقسام جو ذکر کیا گیا ہے یہ علماء نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے یہ تینوں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ یہ تینوں پر اگر کوئی بھی ایمان لاتا ہے تو سمجھو اللہ سبحانہ و کے موحد ہیں اور اس کی توحید بالکل صحیح ہے تو یہ تین اقسام ہے اس کو یاد لو کم سے کم اب یہ تینوں اقسام یاد کر لو اور اہم اس کی تعریف یاد کرنا چاہیے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے ورنہ فائدہ کیا ہے کہ انسان سن کر اور نکلنے کے بعد اس کو کچھ بھی یاد نہ رہے اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس نے کیا درس میں کیا بتائی ہے کیا نہیں بتائی ہے اور جیسا کہ بتائے گے کہ ساری باتوں ساری باتیں کتاب اور سنت کے روشنی میں بیان کیا جائے گا تو یہ تین اقصام ہے سب سے پہلے قسم توحید الربوبیہ جس کو توحید الربوبیہ کہتے ہیں تو توحید الربوبیت کے مطلب کیا ہے پہلے ربوبیت رب سے ہے اور ہم لوگ عموماً رب سنتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور رب کے مطلب کیا ہے رب عربی لفظ ہے رب اصل عربی میں سید کو کہتے ہیں آقا مالک جو ذمہ دار ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے عموماً رب کو آقا کو رب کو کہتے ہیں تو ہم لوگ رب اللہ سبحانہ ہوتا ہے اور رب یہ اگر کے دو حرب ہے لیکن اس کے مطلب تو بہت ہی بڑا ہے وسیع ہے لیکن ہم لوگ کو چاہیے کہ رب مانے کہ اللہ سفحان و ہم لوگ کا رب ہے اور علماء ذکر کرتے ہیں کہ رب یہ اللہ سفحان کی ایک صفت ہے اور اللہ کے ایک نام مبارک بھی ہے رب یہ خاص اللہ کے لیے ہے کسی انسان کے لیے جائز نہیں اپنا نام رب رکھے یا کسی کا نام رب رکھے عربی عموما علماء کہتے ہیں کہ رب کسی انسان کا اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کا رب نام رکھے تو یہ حرام ہے جائز نہیں ہے جائز کب ہے اگر انسان اضافہ کرے جیسا کہ رب البیت کہا جاتا ہے رب الدار رب المنزل رب, رب یہاں اگر اضافہ کیا جاتا تو جائز ہے رب البیت یعنی گھر کے سردار، گھر کے سردار مالک رب السرا پوری فیملی کے جو ذمہ دار تو یہ جائز ہے لیکن صرف رب اس طرح یہ دو حرف اگر رکھنا چاہتا ہے کوئی انسان تو رکھ نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے اور رب کے مطلب آقا اور سعید تو رب یہ توحید و ربوبیہ یہ ضروری کہ ہر مسلمان اس پر یعنی مکمل صحیح طریقے سے توحید کرے توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہتے ہوئے افراد اللہ تعالی فلمل کی ولخل کی وہ کہ ہم اللہ سفان و کے یہ مانیں یہ ایمان رکھے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سفان ہو ہر چیز کے رب اور مالک اور سعید ہے ہر چیز کے خالق ہے ہر چیز کے مالک اور مدبر بھی ہے اور یہ کوئی کہے گا تو سب جانتے ہیں کہیں گے ہاں یہ عقیدہ اسی ہے یہ مسئلہ توحید ربوبیت کے مسئلے میں اکثر لوگوں میں اختلاف نہیں ہوا آپ بلکہ کاتروں کا حال بھی دیکھو تو کافر لوگ سے بھی اگر پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے تو کہے گا اللہ اس لیے اللہ بار بار قرآن میں یہ ذکر کرتے ان ہوں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کاتروں سے پوچھو گے من خانا کہ تم لوگ کے کس نے پیدا کی ہے تو فوراً جواب دیں گے اللہ اور ایک الگ آیت میں کہ آپ اگر ان لوگ سے پوچھو کہ, کہ آسمان میں کون آسمان سے کون پانی برساتا ہے زمین سے کون یہ نباتات اگاتا ہے یہ ساری سورج چاند کو کون پیدا کرتا ہے کون نکالتا ہے اور اس کو غائب کرتا ہے تو سب اقرار کریں گے کہ اللہ تو اس میں زیادہ اختلاف نہیں اختلاف الوحیت میں ہے جیسا کہ بھی بیان کیا جائے گا تو توحید و ربوبیت کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحان ہو تعالیٰ اللہ سبحان ہو تعالیٰ پر ایمان لائے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ خود ہی یہ آسمان و زمین کے خلق کی ہے اور ہر چیز کے مالک صرف واحد اللہ ہے اور اللہ صفحان ہو تعالیٰ یہ سارے آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کا تجویز کرتا ہے تو عید الربوبیت یاد کرنے کے لیے اس میں تین اہم چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ یہ ایمان لاؤ کہ اللہ ہر چیز کے خالف ہوں توحید عید تین بات پر مشتمل ہے ایک بات یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ کہ اللہ سبحان و تعالی ہر چیز کے خالق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالہ جو بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے چاہے وہ افعال ہو چاہے وہ افعال چیزیں ہیں ہر چیز کے خلق اور ایجاد کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان زمین ستارے چاند واقف یہ گاڑیاں روڈ ہم لوگوں کو حیوانات کو کس نے پیدا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بلکہ ہم لوگوں کے افعال بھی ہم تو کھانا کھا رہے ہیں یہ فعل کھانا بات چیت کرنا ارادہ کرنا نیت کرنا یہ بھی ہم لوگ کی جو اندرونی افعال ہے یہ بھی اللہ نے خلق کی ہے خیر ہو یا شر ہر چیز کے خالق اللہ سبحانہ و ہے اللہ سبحانہ تعالی, سبحان تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اللہ و خالق کل شی کہ اللہ سبحان ہر چیز کے خالف ہے تو یہ ایمان مکمل طریقے سے لانا چاہیے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے جیسا کہ مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ بھاؤ خیر کو پیدا کرتے ہیں لیکن شر کو اللہ خلق نہیں کرتے ہیں یہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے کہیں گے غلط ہے انسان تو ارادہ کرتا ہے اور اس کے ارادہ اللہ کے ارادت کے اللہ کی حیثیت اور ارادت کے ماتحت ہے اور جو بھی انسان کرتا وہ بھی اللہ اس کو یہ پیدا کرتا ہے حالانکہ اللہ کو یہ شر پسند نہیں ہے تو ہر چیز اللہ ہر چیز کو اللہ نے خلق کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و ہر چیز کے مالک ہے دنیا میں آسمان میں جو بھی چیزیں چاہے اوپر ہو چاہے زمین کے کتنے بھی نیچی چیز ہو چاہے وہ امار ہو یا کچھ بھی ہر چیز کے مالک کون ہیں اللہ سبحانہ و ہے چاہے ہم لوگ بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اس کے دلیل قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولی ملک اس سماوات اور دوسری آت میں للاہ ملک اس سماواتی وما عرب کہ اللہ سبحان و تعالیٰ آسمان اور زمین کی ملکیت اور مالک اللہ ہے اور جو بھی چیزیں اسی میں ہے وہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہے بلکہ دوسری اور آیت میں للہ ماف اس سماوات یو مافی عرب کی سارے آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں جو ہم لوگ کے پاس مال ہے عقل ہے ہم لوگ کے شہوت ہم لوگ کے اعمال ہر چیز کے مالک اللہ سبحانہ ہو ہے اسی لیے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> کوئی کہے گا کہ ہاں ہر ایک تو مانتا ہے کہ اللہ مالک ہے ہر ایک تو جانتا ہے لیکن انسان برائی کرنے کے وقت یہ چیز نہیں یاد کرتا اگر آپ برائی کرنے سے پہلے یہ یاد کرو کہ ہم پاؤں سے یہ برائی کریں گے اور یہ پاؤں اللہ کی ملکیت میں ہیں ہمیں اللہ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں دی ہے تو ہم غلط استعمال نہیں کریں گے لیکن کبھی کبھی یہ تو ہم لوگ کو یہ چیز ایمان ہم لوگ اس چیز پر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی دماغ سے نکل جاتی ہے یہ بات تو اس لیے یہ توحید و ربوبیت تین باتوں پر مشتمل ہے کہ ایمان اللہ کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کے خالد اور تیسرے یہ ہر چیز کے مدبر بھی ہے اس کے تدبیر کرنے والا کون اللہ یعنی سار کو اللہ نے تو پیدا کی لیکن اس کی روزی اس کی نوکری اس کے جو بھی کام ہوتا ہے انسان جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے اللہ سبحانہ تھا انسان ہوتا ہے یا اس کو شفایا بھی ملتی ہے انسان کھاتا ہے پیتا ہے باتھ روم جاتا ہے نہاتا ہے جو بھی حاجات پوری کرتا ہے اس کے لیے کون تدبیر کرتا ہے اللہ سبحانہ و یعنی اللہ صرف ہم لوگ اللہ صرف, صرف ایجاد کر کے چھوڑے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و آخر تک اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اسی لیے اللہ سخان و کی نگاہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتا ہے اور ہر چیز اللہ کے مقدر مقدر اور تقدیر کے بنا پر عمل یعنی وہ ہوتا ہے اس سے اللہ پرماتے ان نہ کل نش ان خلق نہ ہو قدر وہ کل نش ان ہو تقدیر ہر چیز کا تقدیر اللہ نے لکھ دی اور اللہ نے فیصلہ کی تو تدبیر اللہ کرنے والا یہ تینوں پر ایمان لانا چاہیے یعنی حتیٰ کہ انسان جو بھی کرتا ہے جو بھی کھاتا ہے جو بھی پاتا ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے تدبیر کرنے والا اللہ ہے چڑیا جو بھی ایک ایک دانہ صبح جا کے نکلتی ہیں یہ چڑیا اور جمع کرتی ہیں اس کے لیے اللہ نے تدبیر کی ہے ہم لوگ جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تدبیر میں اگر مومن یہ چیز پر ایمان رکھتا ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کیا کرے گا صبر کرے گا اور یہ یقین مانے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے اسی لیے یہ بھی بہتر ہے تو اسی لیے یہ ضروری انسان ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہ تینوں پر ایمان لاتے ہیں کہیں گے ایمان لاتے ہیں لیکن جس طرح ایمان لانا چاہیے اور دور تک عقیدہ رکھنا چاہیے اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں تو یہ تو عید البیت کے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اللہ و تعالیٰ خود ہی پرماتے خل اللہ آپ کہہ دیجیے کہ اے اللہ اے تمام جہاں کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے کمی منتشا اور جس سے چاہے سلطنت شیل لے اور تو عز و جسے عزت دینا چاہتے ہو دے دیتے ہو اور جسے جس چاہے ذلت اللہ صاحب دینا چاہتے تو کو ذلیل کرتا ہے خیر کل قدیر ہی آیا جو اکثر لوگ کو یاد ہے, ہے تو یہ بھی رقوبیت ہم لوگ یہ اقرار کرتے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ دیتے ہیں منع کرتے ہیں اللہ سلحان و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ توحید ربوبیت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ کافر لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں آپ کسی ہندو سے یا کسی عیسائی سے یا کسی بھی کافر سے پوچھو کہ تمہارا معبود کون ہے کہیں گا اللہ اس لیے آپ دیکھو کہ قرآن اس مسئلے پر زیادہ وقفی کی ہے اور اس مسئلے پہ زیادہ قرآن نے جدال اور بہستی کی, کی کیوں کیونکہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں آپ ابھی ہندو کسی ہندو سے بھی پوچھ لو کہ تم نے تم کو کس نے پیدا کی تو کہتے بھگوان کہے گا لیکن اس کا مقصد تو اللہ ہے یا کسی بھی سے پوچھو دنیا میں تاریخ میں کسی بھی زمانے میں کوئی بھی رب کے انکار کرنے والا کسی بھی دنیا میں کبھی نہیں آئے سوائے چند لوگ جیسا کہ فرعون ہاں یہ نمرود اور حقیقت میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم رب ہیں ہم خالق رازق اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن اللہ فرماتے کہ وہ جہد وہ بھی زبان سے تقود کرتے تھے جھوٹ باتیں کہتے تھے اور دل میں اقرار کرتے تھے کہ یہ حقیقت میں خالق اور راضب اللہ ہے اسی طرح آج کل جیسا کہ پوری دنیا والے, والے کمیونسٹ جو مذہب والے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کو انکار کرتے ہیں کہتے آسمان زمین کو کسی نے پیدا نہیں کیے وہ خود بخود اس طرح تیار ہو کے آگے حالانکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ایک دنیا کے مسائل میں انسانی تصدیق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ کام خود بخود ہو گئے تو پھر یہ جو آسمان اور زمین جو بڑا بہت ہی عظیم نظام ہے تو وہ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتے تو یہ تو عید ہے اور اس پر اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہم لوگ بھی ایمان لاتے ہیں الحمدللہ لیکن کافر لوگ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ایمان لاتے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے اگر یہ کافی ہوتا تو کفار مکجن نتیب ہوتے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ خال فراض ادب روزی دینے والا اللہ پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے تھے یہ کاپی نہیں ہے بلکہ دوسرے زیادہ اہم ہے تو توحید کے دوسرے قسم جو بتایا گیا وہ توحید الوحیت ربوبیت پہلے قسم ہے دوسرے قسم توحید الوحیت الوحیت اللہ سے ہے الہ کے مطلب معبود الہ عربی لفظ اور اصل مطلب یہاں معبود کو کہتے ہیں الہ تو توحید الوحیت کے دوسرا علماء اس کے نام رکھتے ہیں توحید, توحید عبادت توحید العبادت عبادت کی توحید اور اس کے مطلب کیا ہے توحید عید عبودیت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود اور عبادت کے مستحق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں عبادت کے مستحق نہیں ہے اسی اسی قسم میں ساری گمراہی دنیا میں ہوئی ہے اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ خالق ترازق ہے لیکن عبادت کے بارے جب آتی ہے تو کس عبادت کریں گے اللہ سبحانہ و کو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو کرتے ہیں تو یہی شرک اور یہی کفر ہوا تو اس لیے کافی نہیں ہے تو عید الوہیت کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ یقین کریں اور یہ ایمان لائیں کہ عبادت کے تمام اقسام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مستحق ہے چاہے عبادات ہے یا بدنی عبادات چاہے نماز ہو روزہ ہو توکل ہو خشیہ ہو سجدہ طواف کرنا دعا ماننا توسل کرنا ساری مسائل جو سے عبادت سے تعلق ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر کوئی یہ اقسام عبادت کے اقسام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرط میں پڑ گئے جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنے ملک میں تو دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کو تو مومن مسلمان تو کھایا جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے بھی نماز کے لیے جاتا ہے مسجد میں اور جب پریشانی ہوتی تو درگاہوں میں بھی جاتا ہے طواف بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے چادریں چڑھاتا ہے نظر نیاز کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی حالانکہ نظر نیاز کرنا طواف کرنا سجدہ کرنا یہ عبادت ہے تو یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہی اس نے شر کی ہے اور شرک کے مسئلہ ان اللہ کوئی خاص درس آئے گا اس میں شرک کے اقسام اور انواع اور شرک کے اسباب یہ سارے مصانی شاء اللہ خاص درس میں بیان کیا جائے گا لیکن توحید عید کے مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ یہ یہ کہیں یہ ایمان رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر عبادت کے مستحق ہے اور تمام عبادت کے اقسام و انواع چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو وہ صرف اللہ سبحان ہو تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں عام امرہ لبود الله مخلص اللہ الدین کہ ان لوگ کو صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے اور دوسری آیت میں اللہ پرماتے کل انبود الله مخلص اللہ الدین کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے خالص عبادت کروں خالص عبادت یعنی صرف اللہ کے لیے اور کسی اللہ کے لیے اور کسی اور کے لیے نہ کرے چاہے چھوٹی عبادت ہو نہیں کرنا چاہیے اور جیسا کہ بتایا گیا ہے یہی اہم ہے اور اسی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے انسانوں کو اللہ خود پرمات ولق الجن وال میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کی ہے اور یہی اہم ہے اسی لیے تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہی, یہ توحید ثابت کرنے کے لیے آپ کبھی نہیں دیکھو گے قرآن یہ لکھا ہے کہ حضرت نو ہے اور اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ مانو کہ اس آسمان و زمین سے پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جانتے تھے اور اس پر اقرار کرتے تھے اسی لیے اللہ ہیں کہ تمام انبیاء کی جو پہلی دعوت جو تھی وہی توحید الوہیت اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مما ارسلانی قبل رسول ان اللہ یعنی اللہ کے رسول آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وہی نازل فرمایا جاتا تھا کہ میرے سوا کو معبود برحق نہیں بس تم سب میری ہی عبادت کرو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فِي كُلِّ امت أَنِعْبُدُ الله کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ یہ کہنے کے لیے کہ اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو اسی لیے یہ تشہادتیں کہ ماننا اگلے درس میں بیان کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کیا ہے ہم لوگ آج کل ناطیہ جو شعر اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم لوگوں میں کچھ کتابوں میں لا الہ الا اللہ کے ترجمہ کرتے ہیں لا خالہ لا رازق الا اللہ غلط ہے یہ تو اگر لا الہ الا اللہ کے مطلب لا خالق الا اللہ تو کفار مکہ تو کہتے تھے لا خالق الا اللہ یہ تو مانتے تھے لیکن لوگ لا اللہ کہنے سے کیوں پیچھے ہٹتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کہ لا معبود حق یعنی اللہ کے عبادت کے مستحق اللہ کلا اور کوئی نہیں ہے یہی لا اللہ کے مطلب ہے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اسی لیے اللہ کے رسول ایک بار کفار مکہ سے یہ کہا کہ ایک کلمہ ہے تم لوگ کہہ دو ساری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی تو کچھ کافر لوگ نے کہا آپ ایک کلمہ نہیں بلکہ زیادہ کہو ہم لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ کہو لا الہ الا اللہ کہو کہنے لگے کلمہ تو نہیں کریں گے یعنی یہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ کہتے لا الہ الا اللہ کی مطلب خالق خالق رازق تو کافی لوگ مانتے تھے یہ انشاءاللہ تفصیل لا الہ الا اللہ کے معنی اور شروع اور کس طرح مقتض کیا ہے یہ ان اگلے درس میں بیان کیا جائے گا تو اس لیے توحید عید تحقیق کرنے کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کو بھیجا ہے اور ای انبیاء اور اپنے اقوام سے جو لڑائی جھگڑا ہوئی اسی وجہ سے نبی کہتے تھے کلّہ اللہ کسی عبادت کرو وہ لوگ کہتے کیسے کہ اللہ کی صرف کرے یہ معبودات کو کیوں چھوڑے اور یہ لوگ ہم لوگ اللہ تک پہنچاتی ہے وسیلہ ہم لوگ اس سے لیتے ہیں اس لیے لوگ یعنی اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور اگر آپ کو کہ دیکھ دیکھو گے کہ اللہ اس میں بار بار توحید اور جو پہلے قسم ذکر کیا گیا ہے اللہ اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ توحید الوحیت کو ثابت کرے آپ دیکھو گے اللہ ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں الناس اور ابکو اے ایمان اے لوگ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو پھر اللہ کی تعریف کی کی ہے اللہ دِی خلاقاتی اللہ جان عربا فراشا کہ جس نے تم لوگ زمین یعنی تراش اور بچھونا بنا دی کہ تم لوگ رہنے کے لیے وہ سما ابینا اور آسمان کو بھی بنائی یہ اللہ صبح تعالیٰ بار بار یہ بلکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کافروں سے پوچھو کہ تم لوگ کو پیدا کرنے والے کون ہیں تو لوگ کیا جواب دیں گے فوراً کہتے ہیں اللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان لوگ سے کہو تو جو آپ لوگ کو پیدا کی ہے اور خلق رزق دیتا ہے تدبیر کرتا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو اس لیے یہ توحید ربوبیت اللہ جو بھی قرآن نے ذکر کی ہے توحید عید ثابت کرنے کے لیے تو اس لیے توحید تو دو قسم ابھی ہو گئے پہلے توحید و ربوبیت اور یہ تمام لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں توحید عید الوحیت اسی میں اختلاف ہوا اور اس کے مطلب یہ کہ ہم لوگ یہ اخرار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کہ کوئی معبود برحت نہیں ہے تمام قسم کی عبادات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور کسی اور کے لیے نہیں چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو اگر انسان چھوٹی عبادت مثال کے طور پر کرنا چاہتا ہے انسان کھانا کھانا چاہتا ہے تو بسم اللہ کہے گا تو بسم اللہ اگر انسان یہ بسم اللہ کے نیا عبادت ہے اگر کوئی انسان بسم اللہ کے بجائے کسی پیر کے نام لیتا ہے کہ پلا ولی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں تو یہ شرک ہوا کہ نہیں یہ شرک ہوا کیونکہ یہ حق اللہ کے ہونا چاہیے اور اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسرے کے نام لیتے ہو تو یہ بھی شرک چاہے چھوٹا کام ہو اللہ سلحام کا شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے اور شرق کے خاص مسائل انشاءاللہ خاص درس میں یہ بیان کیا جائے گا عبادت کے اور توحید کے جو تیسرا قسم ہیں توحید الاصماء و صفات توحید الصماء و صفات کے مطلب کیا ہے توحید الصماء و صفات اس میں دو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایمان ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس بہت سے بہت ہی اچھے اسماء ہیں اور بہت اچھی اچھی صفات ہے یعنی اللہ سبحانہ و ہم لوگ تو ایک ہی دو نام ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و کے ایک اسم نہیں اصل جو اللہ کے نام ہے وہ اللہ ہے لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نام بہت زیادہ اور اللہ کے اسما جو بھی ہیں اس کو اسماء حسن کہیں گے اور اللہ کی بھائی بہت, بہت ساری صفات ہیں تو یہ اس کو اللہ کے صفات علا کہیں گے تو توحید وہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایمان رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اللہ کے پاس بہت سارے اچھے اچھے اسماں ہے اور بہت اونچی اور اچھی صفات ہے اور یہ اسما و صفات جو اللہ کے خاص ہے کسی بندے کے اس سے مشابہت نہیں ہے یعنی خاص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور یہ اسما و صفات کے پن بہت ہی بڑا ہے میں مختصر انداز سے ذکر کروں گا اس میں دو چیز بتائی گئی اسماں ایک ہے اور ایک صفات اسما کے مطلب کیا ہے اسم. اسم کے مطلب کیا ہے عربی میں نام کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسما بھی ہے اور صفات بھی ہیں یہ علماء کیوں ثابت کرتے ہیں کیونکہ مسلمان کے اکثر گروہوں جو بن چکی ہے اکثر لوگ اس مسئلے میں آ کے پھنسے ہیں بہت سے فرقے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اسما ہے لیکن صفات نہیں ہیں بہت سے لوگ کہتے کہ اللہ کے پاس اسماں ہے لیکن صفات بھی ہیں لیکن چند صفات کو انکار کرتے ہیں اور چند صفات کو ثابت کرتے ہیں اور کچھ فرقے والے ایسے ہیں جو صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کے مطلب بدل کے بتاتے ہیں تو یہ غلط ہے بلکہ یہ اسماء و صفات پر ایمان لانا اس طریقے سے ایمان لانا چاہیے جس طرح قرآن اور سنت میں ثابت ہے اللہ فرماتے واسما الفسنہ فضر ہو بھی اور اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اسی لیے تم لوگ کیا ہے انہیں ناموں سے تم لوگ اللہ سبحان و تعالیٰ کو موصوم اور پکارو یہ اللہ کے نام ہے تاکہ ہم لوگ پکاریں اور اسما کے جو قواعد علماء نے بہت سارے قواعد رکھے انشاءاللہ یہ بھی اگر اللہ مقدر کیے تو انشاءاللہ کسی خاص ضرور میں یہ توضیح زیادہ مزید توضیح کریں گے یہاں کچھ مختصر انداز سے ذکر کروں گا سب سے پہلے اسما کے بارے میں یہ ہے قاعدہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نام ہے وہ قرآن اور سنت سے ثابت کریں گے صحیح قرآن, قرآن کے قائد اور صحیح حدیث سے آپ دیکھو گے بہت سے ایسے اسما ہیں جو لوگ سمجھتے کہ اللہ کا نام ہے لیکن قرآن اور حدیث میں یہ اللہ کے نام ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے کہ اللہ کے نام رشید ہے تو کہاں ایک بھی قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ہے لوگ نام جیسے کہ آپ خطبہ صبر کے بارے میں تھا تو خطبے میں بھی یہ تھا کہ اللہ کے نام صبور ہے حالانکہ صبور اللہ کے کہیں بھی ثابت نہیں ہے ہاں اللہ کے رحمان رحیم قرآن اور حدیثوں میں بہت سارے اسما ہے لیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو ہم لوگ پرواجب ہے کہ ثابت کریں جو قرآن میں ثابت ہے وہ ثابت کریں اور جو قرآن میں ثابت نہیں ہے لیکن مانا اچھا ہے تو ہم لوگ انکار بھی نہیں کریں گے لیکن اس میں ہم لوگ توقف کریں گے اس لیے علماء کہتے کہ اللہ کے آسمات توقیفی ہیں توقیفی یعنی اس میں ہم لوگ کوئی بھی چیز ثابت نہیں کریں گے اللہ کی جب قرآن اور سنت سے ثابت ہوگا ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رحمان تو قرآن میں ثابت ہے کہ نہیں الحمدللہ رب العالم رب للہ رحیم تو رحمان اور رحیم اللہ کے نام مالک اللہ کے بھی نام ہے اسی طرح اللہ کے بہت سارے اسما ہے تو سب سے پہلے قاعدہ جو بھی اسما اور اسما اللہ کے نام جو ثابت کیا جاتا ہے وہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے نہ کہ ہمیں اچھا لگ گئے تو ہم کہیں گے اللہ کا نام ہے جیسا کہ آج کل عرب میں بہت سے لوگ نام رکھتے عبد الدائم دائم, دائم دائم ہمیشہ رہنے والا کہیں گے کوئی نام رکھتا عبد الدائم کہیں گے کیوں آبد الدائم تم نے رکھا ہے کہتے اللہ کے تو نام ہے دائم کہیں گے کہاں ثابت کہیں گا اگر نام نہیں ہے لیکن ہوگا کیونکہ اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کہیں گے یہ صفت یہ نام نہیں ہے نام اللہ کے ثابت ہونا چاہیے اپنے مرضی سے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں یا کسی عالم کے اختیار میں نہیں ہے ثابت نام وہی رکھیں گے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے اور قرآن میں بہت ثابت ہے اخر سوره حشر سب سے زیادہ اکٹھا جو اللہ نے جمع هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بہت سارے اسی لیے انسان یہ اسما کے ذریعے سے اللہ کو پکار سکتا ہے آپ چاہے کو یا رحمان کہو یا یا عزیز کہو یا یا غفار کہو آپ کی مرضی سارے آسماں آپ لے کر پکارو اللہ سبحانہ تعالی بہت سارے آسماں ہیں تجرب ہو بھی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی کو اسی کے ذریعے سے پکارو تو یہ اللہ کی پہلے قاعدے کہ اللہ کے آسمات قرآن اور سنت سے ثابت کیا جاتا ہے دوسرے قاعدے یہ ہے کہ یہ سارے آسماں جو اللہ کے لیے ثابت ہو چکی ہیں اس میں بہت بڑی بڑی صفات اس کے میں ہیں یعنی ہم لوگ جب کہیں گے اللہ سفاط و رحمان ہے اللہ کے نام رحمان ہے تو اس میں کون سی صفت بنتی ہے رحمت کی صفت اللہ رزاق ہے تو اللہ کی بڑی صفت کیا ہے اس میں رزق دینے والا اللہ کریم ہے تو اللہ کی سخاوت اس میں ظاہر اللہ قوی ہے تو اللہ تعالی قوت اس میں ثابت ہے تو ہر نام اس میں کئی صفات اس میں اس کے ذمن ہوتی ہے تو ایک صفت یا تو کئی صفت ہوتی ہے یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو معتزلہ ایک جو شروع اسلام میں ظاہر ہوئی ابھی تک کچھ لوگ اسی رائے پر ہیں وہ لوگ کہتے کہ اللہ کے پاس اسما ہے لیکن اس کے کوئی مطلب ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں رحمان ہے لیکن اس کے مطلب کیا ہے یہ اللہ کو پتا حالانکہ یہ جہالت ہے اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں رحمان اور ہم لوگ کہتے ہیں پتا نہیں رحمان کیا ہوتا ہے نہیں ہم لوگ کو پتا ہے رحمان رحمت سے ہیں اور یہ جاننے سے اس کا نتیجہ ہم لوگ پر ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا آپ کو جب پتا ہے کہ اللہ کے نام رحمان ہے تو اللہ کی دعا جب آپ دعا مانگو گے رحمت مانگو گے تو رحمان کے نام زیادہ لیا کرو آپ روزی کی ضرورت ہے روزی کے دعا, دعا کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں روزی دو تو آپ رضا کے ذریعے سے ہم مانگو تو یہ نام کے ذریعے سے ہم لوگ کو دعا مانگنی ہے تو یہ تو تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے کتنا نام ہے آپ لوگ سے میں پوچھ جو مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ سہادا کے نام ننانوے ہے اور حدیث بالکل حدیث کئی ایک ہے ایک نہیں کئی ایک حدیثیں ہیں صحیح ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان و تعین من افسا دخل الجنہ کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں ایک, ایک سو ایک سو ایک سو میں ایک کم اللہ کے رسول فرماتے ہیں من افسا کہ جس نے اس کا احساس تعداد یعنی علم اور عمل کر لیا وہ جنت جائے گا ننانوے بتایا گیا ہے لیکن اگر آپ اور آن اور سنت کے آیات اور حدیث دیکھو تو جو سابت ہوئے ایک سو سے زیادہ سابت ہو گئے تو ننانوے کس طرح دیکھیے ترمیزی میں یا کسی حدیث ایک ہے جس میں آتا کے اللہ کے پاس ننانوے نامے تو صحیح لیکن آگے ننانوے نام جو آپ عموماً اور جو ہم لوگ یہاں چھپتے ہیں آپ پہلے سپا میں اگر آپ دس کھولو تو اس میں اللہ کے ننانوے نام لکھے یہ حدیث ضعیف ہے یہ تو صحیح نہیں اس لیے بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے آ اس کو پڑھتے ہیں بھئی اللہ کے نام پڑھنے سے تھوڑی اتنا ثواب اللہ کی جب آپ تدبر کرو گے اور اس کے ذریعے سے سوال مانگو گے ایمان اللہ کے تو سوال ملے گا لیکن بہت سے لوگ قرآن کھولنے سے پہلے پہلے وہ جلدی پڑھیں گے کہیں گے یہ بھی قرآن نہیں قرآن کی حصہ نہیں ہے اسے اور حدیث بھی یہ جو ہے یہ ضعیف لیکن جو ننانو انعام ننان بہت سے علماء نے جمع کیے ہیں قرآن کی ذریعے سے اور حدیثوں میں جیسا کہ قرآن میں اور حدیث اس میں نے نام میں جو آپ یہ دفتی میں دیکھو گئے کچھ ایسے نام ہے جو اللہ کے کچھ نام ہے جو اس میں نہیں لکھا گیا تو اس کو, اس کو ثابت کرنا جیسا کہ العالم اللہ کی نام عالم ہے تو اس میں نہیں لکھا گیا حالانکہ یہ نام ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے لیکن باقی قرآن اور حدیثوں سے کچھ علماء نے جمع کی کہ عالم نے تو ایک سو سے زیادہ نکلا تو یہ تو پھر اللہ کے نام صرف نمان ہوئے ہیں نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس بہت سارے نام ہیں سینکڑوں ہو سکتا ہے کئی سو بھی ہے کیا دلیل ہے وہ کہے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہیں گے یہ دلیل جو عموماً آپ لوگ تراوی اور تحجد کی نماز میں سنتے رہتے ہیں عموماً دعا آپ پڑھنے والا کیا تو آپ پڑھتا کبھی تو آپ پڑھتا اللہ عما اِن اسلو کبھی کلسمن ہو الگ سمئی کبھی ہی نفسک اور انسنتا او خلق اور اللہ کے رسوس وسلم یہ دو اس طرح مانگتے تھے کہ یہ کہتے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تو نے اپنے آپ کو موصوم کیا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا یا قرآن میں نازل کیا ہے یا اسے اپنے مخلوط میں سے کسی کو سکھلایا ہے اللہ کے رسول کو کچھ سکھایا گیا ہے حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کو کچھ ہو سکتا اور نام سکھایا گیا ہے اور اس اثر علم علمغی بے دقت یا اسے اپنے پاس علم الغب میں ہی محفوظ رکھا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و کے کچھ اسما ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہم لوگوں کو نہیں بتائی کیا دلیل اور ایک عقلی بھی دلیل ہے اب ہم لوگ اللہ کے رسول عربی تھے کیا عربی تھے تو آپ دیکھو گے جو ہم کے پاس جتنا اللہ کے نام ہے عربی الفاظ میں الرحمن الرحیم القادر الباست القیوم الحی یہ عربی الفاظ ہے تو حضرت موسی تھوڑی عربی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی زبان کون سی تھی عبرانیت تھی اور حضرت عیسیٰ کی زبان الگ ہے حضرت ابراہیم کی زبان الگ ہے تو ان لوگ عربی میں تھوڑی نام اللہ کے لیتے تھے تو وہ ان لوگ کی زبان میں بھی اللہ کے نام ہیں یعنی عربی میں تو ننانوے ہے اس سے زیادہ ہم لوگ کو پتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے زبان میں اور دوسرے نام ہیں تو اس لیے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ننانوے ہیں یہاں اللہ کے رسول کے مراد ننانوے ہیں یا علما کہتے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ننانوے ہیں لیکن اس کے مطلب نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں اور اس کے مثال یوں ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے جیب میں ہزار درہم ہوتا ہے سو سو کے ہوتا ہے تو آپ کسی سے کہتے کہ میرے جیب میں سو تو آپ جھوٹ نہیں بولے سو بھی ہے ہزار بھی ہے دو ہزار بھی ہے صحیح کہ نہیں تو آپ جب سو بتائیں یعنی تقلیل کے لیے اور کم بتائیں اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ نہیں تو ننان نوے اللہ کے نام ہے لیکن اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس سے زیادہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنتی بننا چاہتا ہے تو کم سے کم نوے نام یاد کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے زبان یعنی ننانوے اگر آپ یاد کر لوگے گے اور اس پر عمل کرو گے تو اگر باقی کو آپ کو پتہ نہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تو یہ سنا جاننا چاہیے کہ اللہ کے تعالیٰ کے بہت سارے عسماں ہیں اور سارے اسماں جو ثابت ہو چکی کیا ہے وہ اسماع حسنا ہے اور اچھے نام ہیں اور جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہی ثابت کریں گے اور جو ثابت نہیں ہیں اس کو ہم لوگ اگر اچھا نام نہیں ہے تو اس کو انکار کریں گے اور اگر اچھا نام اور خوبصورت اور اللہ کے صفت کے متضمن ہیں تو پھر ہم لوگ اس کو انکار بھی نہیں کریں گے توقف کریں گے سمجھ میں آ بات یعنی اگر کسی نے کہا کہ اللہ کا نام قیوم ہے تو کہیں گے تمہاری بات صحیح کیونکہ اللہ قیوم قرآن ہی لکھا ہو اللہ لا الہ اللہ اللہ القیوم لیکن کوئی کہے گا کہ اللہ کے نام دائم ہے دائم یعنی ہمیشہ دائم ہوتے ہیں تو کہیں گے کہا مانا تو صحیح ہے لیکن نام ہم لوگ اللہ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے اس میں توقف کریں گے اور اگر کوئی اور نام دیتا ہے جو اللہ کے حق میں اچھا نہیں جیسا کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اللہ اس ما تھکنے والے ہیں یا کچھ اور نام رکھتے ہیں جیسا کہ کافر لوگ اللہ کو مذاق میں کچھ نام رکھتے ہیں اور اس کے مطلب کہنے لائق نہیں ہے تو پھر اس کو سرے سے انکار کریں گے تو یہ تین اقسام ہے جو ثابت ہے ثابت کرو اور جو اللہ کے حق میں ٹھیک نہیں تو اس کو انکار کرو اور جو اللہ کی صفت کی متضمن ہیں جس میں صفت ہو سکتی ہیں لیکن نام ثابت نہیں ہوا تو اس میں ہم لوگ کیا ہے اس میں ہم لوگ ثابت نہیں کریں گے ہم لوگ اس پہ توقف کریں گے اس کے بعد بتائیں کہ اسما و صفات صفات کے متعلق اللہ سبحانہ و کی کئی سفت ہیں اور صفت کے یہ فن یا اور یہ سو کی وجہ سے کتنا ترقی مسلمانوں میں بنی ہے بہت سے مسلمان اللہ کے صفات کو انکار کرتے ہیں کیوں انکار کرتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی حجت پیش کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھو کہ پہلے زمانے میں کتابوں میں عقیدوں میں جہمیت جو لوگ تھے فرقات جہن الصفا کی جو تابع تھے ان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نہ نا پاس نام ہے نہما نہ صفات اور معتزل لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسما ہے صفات نہیں اور کچھ لوگ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات ہے صفتیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ صفات انسانوں سے مشابات کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں صفت ہے لیکن اس کے نام معطر کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ صفات ہیں اور آج کل جیسا کہ ہم کے ملک میں عموماً یہی عقیدہ ہے ماتوری عقیدہ ہے کہتے کہ اللہ کے صفات ہے لیکن چھ ثابت کریں گے اور باقی اس کو تعویل کریں گے یعنی اس کا مطلب گھما پھریں گے اسی چھوں میں لے آئیں گے اور یہ بھی غلط ہے عقیدہ صفات میں کیا قاعدہ ہے یہ بھی اس میں تین چار قاعدے ہیں سب سے پہلے قاعدہ یہ ہے کہ وہی صفت صرف ثابت کریں گے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے اور جو صفت کمال ہے جیسا کہ ایک صفات اللہ کے ثبوتی ہی کہتے ہیں اور ایک منفی السلبی کہتے ہیں تہرحال اللہ کی دو سفاتی قرآن و سنت میں ثابت تو اس کو ثابت کرنا اور یہ کہیں گے کہ اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت ہم لوگ کو پتہ نہیں قرآن میں بہت ساری صفات بیان کی گئی مثال کے طور پر کون دے گا قرآن میں جیسا کہ اللہ پر ہیں کہ اللہ بات چیت کرتا ہے صحیح کہ نہیں اللہ سباد حضرت موسر سے بات کی بات چیت کی ہے اور اللہ صبح تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت کریں گے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے تو یہ بھی بات کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اسی طرح سننا سمے یہ اللہ کی صفت ہے بسر دیکھنا اللہ کی صفت ہے اسی طرح قدرت اللہ کی صفت ہے قوت اللہ کی صفت ہے آنکھ اللہ کے پاس آنکھ ہے کہ نہیں قرآن میں ہے قرآن میں اللہ نے ثابت کی کہ اللہ کے پاس آنکھ ہے اسی طرح اللہ نے قرآن نے ثابت کی کہ اللہ کے پاس دو ہاتھ ہیں دو ہاتھ خلق تو بی دو ہاتھ ہیں اللہ سلحان و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کے قیامت کے دن ہنسیں گے اللہ سلحان تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سلحان و تعالی نازل ہوتے ہیں اللہ کی ایک سفت یہ ہے کہ اللہ غضب اللہ کی غضب بھی ہے اللہ کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ سلحان و تعالیٰ کی انگلیاں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے پاس قدم اور حدیث میں بھی کہ اللہ سبحانہ کے پاس ساق ہے اور حدیثوں میں کئی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی قرآن میں تو یہ صفات کو کس طرح ثابت کریں گے بہت سے بتائے گئے کہ فرقے بہت سے لوگ اس میں بٹے ہیں یہ لوگ جو لوگ انکار کیے اس وجہ سے انکار کیے کہ اللہ کے حق میں کیسے ہم لوگ کہیں کہ اللہ کے پاس آنکھ ہے اس اللہ یہ کہتے وہ لوگ کہتے ہیں کہتے کہ اگر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے پاس دو آنکھ ہے اس کے مطلب انسان کی طرح بن گئے کہیں گے غلط اللہ کی جو آنکھیں ہیں ہم لوگ سے فرق اور اللہ سے جو صفات ہے اس کے لائق ہے اور ہم لوگ کے جو صفات ہم لوگ کے لائق ہیں بھئی اگر میں مثال دنیا کے دیتا ہوں آپ لوگ جیسا کہ ہم لوگ سائنس والے اور آج کل سب لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پاس طاقت ہے چوٹی کے پاس طاقت ہے کہ نہیں طاقت ہے کہ نہیں طاقت ہے اس لیے ایک دانہ کھینچ کے لے کے جاتے اور جمع کر دی ہاتھی کے پاس طاقت ہے کہ نہیں تو اگر آپ اس طرح کہو گے چونٹی کے پاس بھی طاقت اور ہاتھی کے پاس طاقت تو اگر کوئی کہے کہ آپ نے دونوں میں مشابہت کر دی تو آپ کیا کہو گے مشابہت نہیں کی یہ اپنے طاقت کے حساب سے اور یہ بھی اپنے طاقت نام وہی ہے حقیقت فرق ہے تو یہ بھی انسان اور اللہ میں اللہ کے پاس آنکھیں ہیں اللہ کے پاس ہاتھ ہیں اللہ ہنستے ہیں اللہ سلخان و تعالی غصہ بھی ہوتے ہیں اللہ نازن ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ یہ کہیں گے جیسا کہ امام مالک اور سارے علما کہتے تھے سارے چاروں آئمہ اس پہ متفق تھے ہم لوگ کے افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگوں کے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ فکری میں کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب پہ ہیں لیکن عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی نہیں دیتے ہیں کہتے کہ ماتوریج عقیدہ حالانکہ امام ابو حنیفہ ایسے مسائل پہ بہت ہی سخت تھے اور یہ صفات پہ بہت ہی پابند تھے سارے آئما چاروں عائمہ اور ہزاروں جتنا عائمہ گزر چکے ہیں یہ لوگ فقیم مسائل پر کچھ اختلاف کیے عقیدے میں سب متفق اس میں کبھی اختلاف نہیں کیے امام مالک کے بعد وہی امام افشافی کی بات وہی امام احمد کیے وہی امام ابو حنیفہ کیے وہی اوزاعی ثوری اوزای بن السعد نقی ابراہیم النقی اسحاق راہوے جتنا علماء گزرے ہیں سارے لوگ کا عقیدہ ایک ہی تھا لیکن اختلافات نماز یہ کرنا ہے یہ سنت ہے کہ نہیں سنت ہے یہ چھوڑی مسائل کیونکہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں کسی کو نہیں لیکن عقیدے کے مسائل میں سب متفق ہے تو اس لیے عقیدے صفات میں ہم لوگ کے عقیدے جو کہتے تھے معلوم کہ اللہ فرماتی کہ اللہ کے پاس آنکھ ہے ہاتھ ہے پاؤں تو یہ معنی ہاتھ پاؤں کے معنی معلوم ہیں جانتے ہیں کہ آنکھ دیکھنے والی جو عضو ہوتی ہے اور کان سننے والی چیز ہے تو اللہ و تعالیٰ کے لیے ہم لوگ جو ثابت ہوئے اس کو ثابت کریں گے کانا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت ہم لوگ نہیں بتائیں گے یعنی یہ حرام کبیرہ اور کفر کی بات ہے تو کہ کوئی کہے کہ اللہ کی آنکھ اس طرح ہے سفر اللہ یہ کہنا ہی کفر کی بات ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ انسان کی طرح یا اس کی طرح کہیں گے یہ کفر کافر ہو گئے اس سے توبہ کرنا چاہیے اس لیے عقیدے اللہ کی صفات یہ کہیں گے کہ مانا تو جانتے ہیں لیکن اس کی حق نہیں جانتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے اللہ کو چھوڑو اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنات کی آنکھ کس طرح تو کوئی اس طرح بتائے گا کوئی اس طرح کوئی کہے گا کہ جنات کی شکل بتاؤ چہرہ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کوئی سینگ بتائے گا کوئی پتہ نہیں کیا بتاتا کوئی دم بتاتا سب اپنے تصور کرتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں دیکھا جب انسان ایک آج چیز کو نہیں دیکھا اور اس کے حقیقت کے سمجھ پاتا تو اللہ کو کس طرح حقیقت وہ بتا سکے گا اسی لیے علماء کہتے کہ جو بھی اللہ کے بارے میں سوچو گے کہ اللہ کے حیات اور شکل اور کیفیت اس طرح ہے وہ غلط ہے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے کبھی کبھی شیطان لاتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کی ذات کس طرح ہے یہ انسان دور تک نہیں سوچنا چاہیے یہ چیزیں سوچنے سے انسان کبھی کبھی اللہ کو انکار بھی کر سکتا ہے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دی کہ کچھ لوگ آئیں گے اگلے یعنی کچھ زمانے میں وہ لوگ پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کامنے والے کون ہیں تو تم لوگ کہو گے اللہ تو کہیں گے وہ لوگ کہ اللہ کو کس نے پیدا کی تو یہ باتیں جب سنو تو ازب یا اللہ کا کوئی لاہور یا کچھ بھی پڑھ لو یعنی سات دور تک نہ سوچے کیونکہ اللہ کے بارے میں کتنا بھی سوچو گے ذات اور کیفیت کبھی کی نتیجے تک نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ ہم لوگ کبھی نہیں اور دیکھنا اگر انسان چیز کو نہیں دیکھ سک, نہیں دیکھا تو اس کے کی تصور کیسے کر پائے گا تو یہ عقیدہ سب سے پہلے کہا یہ ہے کہ ساری صفات کتاب اور سنت سے لی جائے گی اور ساری صفات وہی ہے جو قرآن نے ثابت کی ہے اس کو ثابت کریں گے اور جو قرآن کو قرآن اور سنت جو جس چیز کو انکار کی اس کو انکار کریں گے اور اسی طرح ساری وہ صفات جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہیں وہ انکار کریں گے جیسا کہ موت ہے نیند ہے کمزوری ہے شہوت ہے یہ چیز بھوک پیاس یہ ساری چیزیں کیا ہیں اولاد کی ضرورت آرام کرنے کی ضرورت بیٹھنے کی ضرورت یہ چیز عاجزی کے ایک نشانی ہے ہم لوگ اس چیز کے محتاج ہیں لیکن اللہ کے حق میں وہ مناسب نہیں ہے اس لیے وہ بھی اگر قرآن و سبنت بھی, بھی ثابت نہیں لیکن وہ عقل وہ اس کو رد کریں گے تو اس لیے ثقاف ثبوتیاں جو ثابت کرنا ہے تو صرف قرآن اور سنت کے ذریعے سے ضابط کرنا ہے اور جو سلبی منفی صفات ہے وہ قرآن کے ذریعے سے اور انسان جو اللہ کے کمال کے صفات کمال کے خلاف ہے اس کو بھی ہم لوگ انکار کریں گے یہ دوسرا قاعدہ ہے اور تیسرا قاعدہ یہ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ ہم لوگ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے معنی معلوم ہے لیکن کیفیت ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ کو پتہ ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ کرنا یہ غلط ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے امام مالک مدینہ میں تھے معروف بڑے عالم تھے تو وہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی آئے مجلس میں اور پوچھنے لگے الرحمن عال العرش عرش کہ اللہ رحمان عرش پر مستوی کس طرح استوا کی ہے یعنی اللہ سبحانہ کس طرح عرش پہ مستوی ہو گئے کس طرح برقرار ہو گئے استوا کے مطلب برقراری ایک ہی مطلب ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے سر نیچے کر کے بہت دیر تک خاموش تھے کیونکہ سوال بالکل پسند نہیں آئی اور یہ آدمی نالا کس طرح جراد کر کے یہ سوال پوچھی کہ کی کیفیت کی کس طرح ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے استوا کے مطلب معلوم ہے استواء ہم لوگ اگر کوئی انسان کرسی میں بیٹھ جاتا ہے مکمل طریقے سے تو اس کو استوا کہتے ہیں لیکن معلوم ہے استواع یعنی کسی چیز پر برقرار ہونا ہی مجھول لیکن اللہ کے لیے استواء اس کی کیفیت پتہ نہیں ہم لوگوں کو جانتے استوا کے مطلب کیا ہے لیکن کس طرح اللہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو پتا نہیں وہ ایمان ابھی ہی اور اس پر ایمان لانے صفت پہ واجب ہے کیونکہ قرآن میں ہے وہ سوال عام ہو اور اس کے بارے میں اس طرح سوال کرنے بدعت ہے اور موری مجھے خیال ہے کہ تم بدعت والے ہو حکم دی کہ اس کو مسجد سے بھگا دو کیونکہ ایسے جو رات کرنے والا آپ اس طرح سوار کی کل ہزار سوال آپ پوچھ سکتا ہے آج کل کے ذریعے سے لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں سوچو آج کل فلسفہ جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے کہیں کہیں پڑھاتے ہیں فلسفہ منطق جو پڑھاتے ہیں کیا کہتے ہیں فلسفہ منطق سیکھنا یہ جو زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ حرام ہے کیونکہ فلسفہ سیکھنے سے انسان اللہ پر بھی اعتراض کرتا اور یہی سکھاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ شک کرو پھر ثابت کرو صحیح کہتے ہیں کہ نہیں یہ قاعدہ ان لوگوں کے ہم لوگوں کو بھی پڑھایا گیا ہے حالانکہ یہ کہنا کفر ہے اللہ کے حق میں شک کبھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے الگ ہے تو اس لیے تو عید یہ صفت یہ زیادہ ضروری اہم یہ عقیدہ ہے اس لیے ہم لوگ یہ کہیں کہ ساری صفات اللہ کے عظیم ہے بڑی بڑی صفات ہے لیکن ہم لوگ کے لیے جائز نہیں کہ اس میں تبصرہ کریں۔ کہ اس میں بحث کرے ایمان کرو اللہ نے تمہیں اتنا طاقت دی ہے اس سے زیادہ اللہ آپ سے زیادہ پوچھیں گے نہیں آپ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کی یہ صفت ہے تو آپ کو کیا ملے گا اس سے اس لیے جہاں تک ہم جتنا ہم لوگ کو بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم لوگ کو لئے کافی ہے اور آج کل جیسا کہ بتا گیا آشاری مذہب یا متوریدی مذہب جو ہے یہ لوگ سفات کو اقرار کرتے ہیں لیکن تعویل کرتے ہیں اور کچھ تفسیروں میں دیکھو گے اور یہ بھی فلط ہے تعویل کے مطلب کہ اس کے مطلب گھما دیتے ہیں کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ید علم <دِیر> اللہ کے ہاتھ ان لوگ کے ہاتھ کے اوپر ہے اور یہاں یہاں تو کن آیا کہ اللہ یعنی ان لوگ کے ساتھ ہے لیکن ثابت کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے کہ نہیں تو ہاتھ کے مطلب ہم لوگ کہیں گے کہ ہاتھ پتہ ہے ہاتھ کے مطلب کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ ہم لوگ کے ہاتھ الگ ہیں جانور کے الگ ہے جنات کے الگ ہے, فرشتوں کے الگ ہے اللہ کے الگ ہے لیکن اللہ کا ہاتھ تو جانتے ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ عضو جو اوپر ہوتا ہے یہ اللہ یہ ہاتھ ہے لیکن اس کی کیفیت اللہ کے ہم لوگ جانتے نہیں اس میں خاموش رہیں گے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو تعویل کرتے ہیں کہتے ہاتھ کے مطلب یہ ہاتھ نہیں ہوتا ہاتھ اللہ کے لیے کیسے ہاتھ ثابت کرے یہ انسان کی طرح ہو جائے گا ہاتھ کے مطلب طاقت ہوتی ہے یہ تو غلط ہے کے مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے مطلب اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سہا تص بغیر آ کے دیکھتا ہے بغیر آ کے دیکھتا ہے یہ تو عقلی نہیں بیٹھتی یہ بات اسی طرح وہ لوگ بہت سی باتیں اس طرح گھماتے ہیں قرآن میں ثابت ہے کہ, کہ اللہ قیامت کے دن ہنسیں گے حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ قیامت کے دن دو بندے اللہ کے ہاں آئیں گے تو اللہ دونوں پر ہنسیں گے ہنسیں گے اور اس مطلب یہ حدیث ہے کہ ایک تعطل مقتول دونوں جنت پہ جائیں گے کیوں تو یہ کیونکہ قاتل جو قتل کیے شروع میں کافر تھا اسی اس کے بعد یہ مقتول کو کر مقتول کرنے کے قتل کرنے کے بعد مسلمان ہو گے تو دونوں جنت ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ اور ہے کہ اللہ سبحانہ و ہنسیں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنسیں گے تو یہ اللہ کے ہنسنے کے مطلب ہنسنا ہوتا ہے ہنسنا معلوم ہے انسان جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے اور الگ چیزوں کو الگ ہنسی ہوتی ہے فرشتوں کے الگ ہے اور اللہ کی جو ہنسی ہے وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے ہنسنا اللہ کے لیے صفت ثابت ہے لیکن وہ لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہنسنے کا مطلب یعنی راضی ہوتے ہیں غلط ہے ہنسنا الگ ہے راضی الگ ہے غصہ الگ ہے آنکھ الگ ہے ہر صفت کو ثابت کریں گے کیونکہ ثابت ہو چکا قرآن اور سنت کو اور اس طرح گھمانا یہ قرآن کے آیات سے یہ کیا ہے اس کو تبدیلی کرنا یہ حرام ہے اس نے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ وَدَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فی کہ اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں اور جو اللہ کے نام میں الحاق کرتے تبدیلی کرتے ان لوگ کو چھوڑ دو اور تبدیلی اللہ کے نام اور صفات میں چار طریقے سے ہوتے ہیں ایک یا طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو انکار کرنا جیسا کہ کچھ لوگ نے انکار کی ہے اللہ کے نام میں صبح انکار کرنا یا اللہ سبحانہ کے نام اور اسما کو کیا بدل دے؟ یعنی اس کے معنی بدل دینا جیسا کہ لوگ بدلتے ہیں ہاں کے مطلب کہتے دیکھنا اور اللہ سبحانہ عرش پر مستوی استوا کے مطلب برقرار کے مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اسپیلا اس کو چھین لیا یہ غلط ہے ہاتھ کے مطلب طاقت یہ بھی تو انعام ہے کیونکہ معنی بدلنا اس طرح یہ غلط ہے اور عرب میں کبھی اس طرح بدلتے نہیں ہیں اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ الحاق کے مطلب یہ کہ اللہ کے نام لے کر کسی اس کو بدل کے کسی اپنے معبودات کے نام رکھ کو گفار مکہ کرتے تھے اللہ کے نام عزیز ہے تو اپنے بدھ کے نام عزا رکھی ہے اللہ کے نام الہ یا اللہ ہے تو اللہ بنا دی ہے اور اپنے محبود کے نام رکھی ہے منان من اللہ کے نام ہے تو منات اس کو بنا دی ہے تو اس طرح یہ بدلنا یہ بھی یہ تیسر قسم کا اور یہ بھی کفر ہے تو اس لئے مومن کے شان یہ ہے کہ یہ تینوں پر ایمان لاتا ہے توحید یہ آخری مثلا توحید و اسماء و صفات پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے سب سے پہلے فائدہ کہ ہم لوگ جب اللہ کے اسماء اللہ کے نام اور صفات پہچانیں گے تو اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا کہ ہم لوگ دور ہٹیں گے قریب ہوں گے کی نہیں آپ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے بارے میں حقیقت اس کے حقیقت نہیں جانتے ہو لیکن جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا انسان ہے خیر خواہ ہے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ کی محبت اس سے بڑھ جائے گی کہ گھٹ جائے گی بڑھے گی تو یہ انسان کی مثال تو اللہ کے ساتھ تو اور ہے مومن لوگ جب اللہ کی صفات کو پہچانتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پہچاننے کے بعد اللہ سے خشیت اور غوب زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے بصیر ہے شہید ہیں اللہ الغیوب ہے تو آپ اللہ سے زیادہ ڈرو گے کہ نہیں زیادہ ڈرو گے جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چیز کو پسند کرتے ہیں یہ صفت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے سفت ہے تو آپ وہ عمل کرو گے کہ نہیں آپ کو پتا کہ اللہ رحیم رحمت کو پسند کرتا ہے اور بندوں پر اللہ رحمت نازل کرتے ہیں تو آپ بھی یہ صفت پسند کر کے دوسروں لوگ پر بھی آپ رحمت کرو گے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے یعنی روزی دینے والا ہے اور روزی دینے اللہ کو یعنی اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے تو آپ بھی اگر غریب آ تو آپ بھی یاد ہے کہ اللہ کی صفت رزاق اور اچھی صفت ہے تو ہم بھی غریبوں کو دیں تو اس طرح یہ اسما و صفات کے بہت گہرا اثر ہے انسان اگر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے تو پھر انسان اس کے عقیدہ صحیح ہو جائے گا اور اللہ سے انسان قریب ہو جائے گا ان کبھی ویسے تو تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی ہے لیکن کبھی انشاءاللہ اگر ایک سال یا موضحع ہوں گے تو انشاءاللہ دوبارہ اس فن اور یہ اسماعت تاکید کے لیے دوبارہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع رہے گا تو دوبارہ انشاءاللہ یہ قواعد ذکر کریں جو علماء نے یہ واضح کی ہے دوسرے میرے بھائی توحید یہ تینوں اقسام کو کہتے ہیں تینوں پر ایمان لانا صحیح طریقے سے جس طرح بتایا گیا ہے تو انسان اگر ایمان لاتا تو معاہد ہے تینوں میں سے کسی میں گڑبڑی کرتا ہے یا غلط طریقے سے امام رکھتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے موحد نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بلکہ شرک بھی کر سکتا ہے کیونکہ کسان جو شرک کرتے ہیں صرف عبادات میں نہیں بلکہ جو عقیدہ رکھتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق رازق ہے تو وہ بھی شرک ہے اور مسلمانوں میں ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جیسا کہ ہم لوگ کے ہیں ایک بڑے فرقے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم بلکہ ہم نے خود ہی ویڈیو میں دیکھا کہتے امام غوث اعظم قادل جران احمد اللہ علیہ کو کہتے ہیں ہیں غوث اعظم بھی کبھی کبھی کسی کو پیدا کرنا چاہتے زندہ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کہتے کہ نہیں اور یہ کافروں سے بھی پتھر یہ لوگ ہو گئے کیونکہ کافر لوگ یقین مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو کبھی کبھی ربوبیات پہ کچھ لوگ شرک کرتے لیکن کم ہے میں زیادہ عبادت کے مسائل میں زیادہ لوگ شرک میں پڑ گئے اور اسماو صفات میں اکثر مسلمان اس چیز میں مواقف نہیں ہیں جاہل ہے اس لیے اگر عام مکمل موحد بننا چاہتے ہو تو جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہی قرآن اور سنت کے یعنی جو نتیجہ اور قرآن اور سنت کی جو آیات ہیں اسی چیزوں پر یعنی اشارہ ہے اور یہی متوازی اسی قرآن اور سنت کی روشنی سے یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں خاص کر اس فن میں اسی لیے اسی طریقے سے اگر ایمان رکھو گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے تعلق اللہ سے قریب ہوگا افسوس کی بات آخری بات یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ کے نزدیک سب سے محبوب ہے سب سے اللہ فاد نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہے لیکن اللہ کے بارے میں سب سے کم جانکاری رکھتے ہیں اگر کسی انسان سے ابھی کچھ لوگوں سے پوچھو کہ پلا کھلاڑی کے بارے میں پلا ہیرو کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں گے کیا پسند کرتے کیا نہیں کھاتے کون سے کلر پسند نہیں کرتے. بہت سے بتا دیتے ہیں لیکن جب اللہ کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں اندازے سے مارتے ہیں کہ اللہ یہ پسند کریں گے وہ نہیں یہ پسند نہیں کرتے حالانکہ انسان کو اللہ کے متعلق زیادہ گہری تعلق رکھنے چاہیے اور آپ کے تعلقات اچھی ہوگی جب اللہ تعالی سے آپ کی توحید اچھی ہوگی ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعلق زیادہ ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے درس میں شہادت کے بارے میں بات کریں گے ارشد اللہ علیہ اللہ وہ ارشد محمد رسول اللہ کے مطلب کیا ہے سب لوگ کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے اس کے ارکان اور شروط کیا ہے اور اس کے مخالف باتیں کیا ہے اگر ہم لوگ یہ اسی یعنی صحیح طریقے سے سمجھیں گے وہ ایمان لائیں گے تو ان اس کے ایمان مضبوط ہوگا ورنہ اکثر لوگ شہادتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے خلافی عمل کرتے ہیں آپ دیکھو کہ ہم لوگ کے ملک اکثر لوگ درگاہ والے ہیں اکثر لوگ پیروں کے سامنے جھکنے والے ہیں تو یہ لوگ شہادتیں پڑھ کر یہ کیسے جھکتے ہیں اس کا مطلب یہ لوگ شہادتیں کا مطلب صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں اللہ سے تو آ کے اللہ سبحانہ وہاں پر ہمیشہ ہم لوگ کے ایمان مضبوط رکھے اور ہم لوگ کے تعلقات اللہ سے اچھے اور گہری رکھے اور ہمیشہ ہم کے ایمان مضبوط ہی رہے رہنے کے ہم لوگ دعا کرنی ہمیشہ چاہیے اور صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل